یا نور اللہ مدری چینل کے ناظرین سے صلاح میرے رب کا کلام لیے حاضر ہیں سرکار مدینہ راحت قلب و سینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے تو میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی زکوٰۃ ادا کرنے کے حوالے سے ایک جنرلی کنفیوژن لیتی ہے آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک چارٹ دکھاتے ہیں اس چارٹ کو اگر آپ بغور ملاحظہ کریں تو امید ہے کہ انشاءاللہ شاء کی کیلکولیشن کرنے میں آپ کے لیے یہ کچھ چارٹ آپ کو مددگار ثابت ہو آئیے پہلے چلتے ہیں زکوٰۃ کے چارٹ کی طرف ہم دو طرح کی آپ کو مختلف چیزیں دکھائیں گے اگر آپ دیکھیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زکوات کیلکولیشن کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یہ ایک چارٹ ہے میرے سامنے اور اس کے اندر قابل زکوۃ اساسوں کی مالیت یہ اور دیگر دوسری طرف آپ کی دیگر چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور اگر آپ اس چارٹ کی طرف غور کریں گے تو اب جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو دوسری طرف کونے میں سے کیلکولیشن دی ہوئی ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کے حوالے سے تو یہ ایک جرنل سے ایک چارٹ ہے جو آپ کی معلومات کے لیے اس وقت دکھایا جا رہا ہے مدنی چینل کی اسکرین کے اوپر ایک ڈٹیل میں باب آپ کو جا کر دکھاتے ہیں آئیے ذرا ڈیٹیل کی طرف جاتے ہیں یہ ڈیٹیل میں زکوات نکالنے کا طریقہ یہ میں آپ کو اس وقت دکھانے جا رہا ہوں اب آگے بڑھئے اب یہ دوری معلومات آپ دیکھیے زکوات کس دن فرض ہوئی ہے اس کا تعین اسلامی تاریخ سے کریں مثلاً آٹھ رمضان مبارک کسی کی زکوٰۃ فرض ہونے کی تاریخ ہے اس کو سال جو پورا ہو رہا ہے وہ آٹھ رمضان مبارک کو اس کا سال پورا ہو رہا ہے یہ سال پورا ہونے کا جو تعین ہے یہ اسلامی مہینوں کے حساب سے ہوگا یہ بہت ضروری ہے تو آپ جیسے اس وقت دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر اب آپ یہ دیکھ لیجیے کہ اسلامی بھائی کا اسلامی بہنیں کہ آپ کو سال کا پورا ہو رہا ہے یہ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے کہ اب آگے بڑھے اب قابل زکوٰۃ اشیاء کی فہرست ان کو دیکھنا ہے سونا چاندی کرنسی پرائز بانڈ مالے تجارت چرائی کے جانور یہ قابل زکوٰۃ اشیاء کی فہرست ہے آپ دیکھیے کہ ان میں سے کون کون سی اشیاء کے آپ مالک ہیں کون کون سی اشیاء آپ کے پاس ہے اپنی ملکیت میں سے قابل زکات اموال الگ کریں سونا الگ کر دیں گھر یا دکان کے فرنیچر ہیں یہ نہیں کرائے پر چلنے والا گھر اس کو بھی الگ نکال دیں دکان میں بکنے والا سامان اس کو زکوات کی طرف لے لیں فیکٹری میں مال بنانے کی مشین اس کو نکال دیں فیکٹری میں موجودہ خام مال رو مٹیریل جس کو کہتے ہیں جس سے مال بنا ہے اس کو لے لیں آگے لیں بچی کے جہاز کے لیے تیار کرا سامان اس کو ایک طرف کر دیں اور بچی کے جہاز کے لیے رکھا ہوا سونا اس کو زکاط کی طرف لے لیں ٹرانسپورٹر کی کرائے پر چلنے والی گاڑیاں اس کو باہر نکال دیں ہنر مند کے اوزار اس کو باہر نکال دیں وہ گھر جس کو بیچنے کے لیے خریدا ہو اور تا حال نیت نہ بدلی ہو اس کو زکوٰۃ کی طرف لے لیں کہ یہ بھی ایک طرح سے مال تجارت کی طرف چلا جائے گا تو اپنی ملکیت میں سے قابل زکوٰۃ اموال الگ کر لیں یہ اس کی ایک جنرل فہرست تھی اب قابل زکوٰۃ اموال جو مال نامی کے عنوان پر ہیں اس میں سونا دکان میں دکھنے والا سامان فیکٹری میں موجودہ خام مال جس سے مال بنا ہو رو مٹیریل بچی کے جہاز کے لیے رکھا ہوا سونا وہ گھر جس کو بیچنے کے لیے خریدا ہو اور تاحال نیت نہ بدلی ہو یعنی بیچنے کی ابھی تک آپ کی نیت باقی ہے اسی طرح غیر قابل زکات اموال اسی اس میں گھر یا دکان کے فرنیچر الگ کر دیں کرائے پر چلنے والا گھر الگ کر دیں فیکٹری میں مال بنانے کی مشین الگ کر دیں بچی کے جہیز کے لیے تیار کردہ سامان بھی الگ کر دیں ٹرانسپورٹر کی کرائے پر چلنے والی گاڑیاں بھی الگ کر دیں ہنرمند کے اوزار بھی الگ کر دیں اس طرح آپ الگ کریں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کن کن چیزوں پر زکات ہے اور کن کن چیزوں پر میں نے زکات نہیں ہے تو یہ اس کی ایک تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی آگے بڑھیں اب آٹھ رمضان مبارک کو اگر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں آپ نے جس جو آپ کا سال پورا ہوگا آپ نے اسی پر کیلکولیٹ کرنی ہے کہ میرا سال اس کو پورا ہوا ہے تو آٹھ رمضان مبارک کو جو ہم نے معلومات کی تھی آٹھ رمضان مبارک کو ہم نے ایک چارٹ تیار کیا تھا وہ تیرہ جون تھی اور اس میں چوبیس کیرٹ کے ایک تولہ سونے کا ریٹ اڑتالیس ہزار چار سو روپے تھا بائیس کیرٹ ایک تولہ سونے کا ریٹ چوالیس روپے تھا ایک تولا چاندی کا ریٹ سات سو روپے تھا سارے باون تولا چاندی کا ریٹ چھتیس ہزار سات سو پچاس روپے تھا چھتیس ہزار کی جگہ پر اگر ہم آج کیلکولیٹ کریں گے تو تینتیس ہزار تین سو نبے روپئے ہو جائیں گے جی آگے لیں اب اب قرض یا حاجت اصلیہ کی تفصیل کا تعین آپ کے ذمے جو کچھ قرضہ ہے اس کو بھی اس کی رقم آپ کیلکولیٹ کریں وہ نکالیں آپ نے جو مال ادھار میں خریدا تھا اس کی رقم دینی ہے اب آپ نے یہ لائبلٹی آپ کے اوپر اس کو آپ الگ کر دیں وہ آپ نے پیمنٹ آپ کو کرنی ہے کسی کو اسی طرح یوٹیلیٹیز بل جو واجب الدا ہیں اس کی پیمنٹ الگ کریں اگر بی سی کھل چکی ہے تو بقیہ رقم واجب الدا ہے کیونکہ اگر آپ نے مثال کے طور پر پانچ لاکھ کی بی سی آپ نے ڈالی ہے ٹھیک ہے نا پانچ لاکھ کی بی سی ڈالی ہے اور پانچ لاکھ کی بی سی ڈالنے پر آپ کو ڈھائی لاکھ ابھی آپ نے بھرے تھے اور آپ کی بی سی کھل گئی اور آپ کو پانچ لاکھ روپے مل گئے اب پانچ لاکھ روپے مل گئے لیکن ڈھائی لاکھ روپے آپ نے دینے تو ہے نا تو یہ اگر بی سی کھل چکی ہے تو بکیا رقم واجب الدا ہے اس کو بھی الگ کریں گھر میں فوری طور پر راشن گھی تیل درکار ہے اس کو بھی دیکھ لیجیے قسط پر لیا تھا اس کی رقم دینی ہے تو وہ بھی آپ کو دینی ہے تو یہ سب الگ کر دیں کرد قرض یا حاجت اصلیہ کی تفصیل کا یہ تعین ہو گیا کہ حاجت اصلیہ کے علاوہ جو بیان کیا جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں اب یہ دیکھیے جو آپ نے لوگوں سے لینا ہے اس کو لے کی دکان مکان کا ایڈوانس ادھار مال بیچا اس کی رقم یہ لے ساتھ میں بی سی ابھی کھلی نہیں اس میں بھری گئی رقم یہ بھی آپ کی ہے قرض کسی کو دیا ہے وہ بھی آپ کو واپس لینا ہے اس کو دوسری طرف کیلکولیٹ کر لیں جہاں آپ نے زکات کیلکولیٹ کرنی ہے آگے لیں اب زکات کے لیے بیلنس شیٹ بنانے کا طریقہ ٹھیک ہے مثلاً قابل زکات اموال کی مالیت جو پہلے ابھی نے بیان کی تھی کہ اس کو لے لیں اس کو زکوات میں لے لیں اب یہ جو مالیت ٹوٹل بنی یہ مثال کے طور پر پانچ لاکھ بنی آپ کے ذمہ واجب الادا قرض کی مالیت وغیرہ جس کو ہم نے کہا تھا کہ اس کو الگ کر دیں یہ ساغت ہو دو لاکھ بنی واجب الادا قرض کو نکال کر اب جو آپ کے پاس نیٹ آپ کے جو مالیت بنی یہ تین لاکھ بنی جو آپ نے لوگوں سے لینا ہے وہ آپ کو واپس لینا اس کو بھی کیلکولیٹ کریں تو وہ آپ کو ایک لاکھ بنی تو یہ ٹوٹل ہو گئے کل مالیت کو زکات کے لیے یہ چار لاکھ ہو گئے اس کو تقسیم کرے چالیس سے کل آپ کی نکلے گی دس روپے چالیس ہزار چالیس چار لاکھ روپیہ آپ کی ٹوٹل جب مالیت بنے گی 40, جو آپ کی مالیت بنی ڈیوائڈیڈ بائی فورٹی از اکول یہ آپ کی زکوات ادا ہوگی اس کے علاوہ اور بھی ہمارے چارٹ بنے ہوئے ہیں میرا خیال اسی چارٹ تک رہنے دیں کیونکہ پھر تفصیل کافی ہے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے مثال کے طور پر ایک اور چارٹ لے لیے زکاط کے لیے بےدنشیل بنانے کا طریقہ جو آپ نے لوگوں سے لینا ہے یہ ہو گیا کل مالیت کو زکوٰۃ کے لیے سے تقسیم کیجئے یہ ہو گیا یہ ہو گئی آپ کے ایک لاکھ ٹھیک ہے ایک لاکھ روپے لینے تھے اور یہ چالیس سے آپ نے کیا ڈھائی فیصد چالیس فیصد جو سمجھے چالیس میں حصہ زکوٰۃ کا جو ہوتا ہے تو یہ ایک جرنل ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ ایک بڑی تعداد ہے جو زکوات کو پروپر ادا نہیں کر پاتی اور اس کے پروپر ادا نہ کرنے یعنی صحیح ادا نہ کرنے کی جو ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو زکوٰۃ نکالنا ہی نہیں آتا اگر آپ زکوٰۃ صحیح نکالنا سیکھیں گے ہی نہیں اب چونکہ زکوٰۃ آپ پر فرض ہے تو زکوٰۃ کا علم سیکھنا بھی آپ پر فرض ہو گیا تاکہ اس کی درست زکوات نکالی جا سکے یہ تو صرف زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنے کے لیے کہ کیا کیا چیزیں زکوٰۃ کے لیے کیلکولیٹ کرنی ہے کہ بھائی ان پر زکوات لگے گی اور کون کون سی چیزیں الگ کرنی ہے اب ان پر زکات نہیں ہے یہ ہم نے ایک بہت ہی مختصر سی تفصیل تحریری اور چارٹ کی صورت میں آپ کو بیان کی ہے ضروری نہیں ہے کہ میرے اس بیان کرنے پر آپ ہر بات سمجھ گئے ہوں لیکن اتنا تو سمجھنے آ جانا چاہیے کہ زکوٰۃ کا انداز یہ ہوتا ہے کیلکولیٹ کرنے کا اب جو آپ کو کنفیوژن ہے وہ اب دارالستہ اہل سنت فون کر کے آپ معلوم کر سکتے ہیں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اس کا نمبر آپ نے محفوظ رکھیں صبح دس بجے سے لے کر دوپہر تین بجے تک دارالسل سنت کا آپ کے پاس نمبر ہے اگر نمبر بزی آتے ہوں کیونکہ بعض اوقات یہ کمپلین آتی ہے کہ نمبر ملتا نہیں ہے اب ڈیفینیٹ کہ جو بھی ایک لمیٹڈ ہی ذریعہ ہوگا اور اگر کالیں پیچھے سے زیادہ آ رہی ہوں گی تو آپ کو تھوڑا بہت انتظار کرنا پڑے گا لیکن میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اپنی زکوٰۃ ادا کریں پروپر اپنی زکوٰۃ ادا کریں اور وہ آبا و اجداد سے اور باپ داداؤں سے جو کیلکولیشن چلی آ رہی ہے پرانے کوپی نکالی اتنے اتنے لیے اور دے دیے اچھا جس جس کو وہ ابو دیتے تھے ہم نے اس کو دینا شروع کر دیا آپ بھی آ جاؤ وہ بھی آ ہی جاتے ہیں عموما ان کو بھی اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم پر بھی زکات لینا اب زکات ہم لے سکتے کہ نہیں لے سکتے یہ ایک پریکٹس میں آپ کو بیان کر رہا ہوں ایک جنرل پریکٹس یہ ہے کہ ہمارے عموماً کاپیاں کھلتی ہیں اور کاپی کھلنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ آپ ابو جو ہے نا یہ یا گھر والے ان, ان کو زکوات دیتے تھے اور یہ پوری کاپی ہوگی جی جی آپ کو پانچ سو ابو دیتے یہ پانچ سو روپے اب لے لے گے یار آپ سات سو روپئے کر دیں تھوڑی ٹھیک ہے ہزار لے لو یہ سب کچھ آپ پرانی کیسٹ نہ چلائیے جسے دے رہے وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے یا نہیں ہے اس کو آپ نے ایٹ لیسٹ ایک معیار ہے اس کا اس کے مطابق دیکھنا ضرور ہے کہ آپ زکوٰۃ جس کو دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ دینے کا مستحق ہے یا نہیں ہے اور جتنی زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں اتنی ہی زکوٰۃ آپ کی بنتی ہے یا نہیں بنتی یہ بھی یہ بھی دیکھنا آپ کی شرعی ذمہ داری ہے اور اس کے دیگر جو احکام ہے کہ زکوات کس طرح ادا ہو جائے گی اس کو بھی دیکھنے کے لیے پڑھنے کے لیے مقت المدینہ کی بڑی چھوٹی سی کتاب اتنی زیادہ بڑی نہیں ہے بہت چھوٹی سی کتاب ہے فیضان زکوات وہ ضرور لے لیجئے گا بہت مختصر کتاب ہے اس میں تفصیل بھی ہے اور آپ کو بہت فائدہ دے گی یا مقتط المدینہ نے ایک پرچا بھی شائع کیا تھا ہو سکتا ہے کہ اس بار بھی کیا ہو لیکن پچھلے سال بھی کیا تھا آگے پیچھے کا پرچا تھا اس میں بھی کیلکولیشن تھی تو اس زکت کے اس پرچے کو بھی اگر مل جائے تو وہ بھی لے لیجئے اس میں فطرہ اور زکوٰۃ دونوں کی رقم ہے اس میں فطرہ بھی ہے جس کو جس, جس کو زکوٰۃ دینے والے اپنے فطرے کو بھی کیلکولیشن کر لیں کہ فطرہ بھی ہے اور فطرہ بھی چار اقسام پر ہم یہاں بیان کرتے ہیں کشمش پر بھی ہے کھجور پر بھی ہے اور جو پر بھی ہے گندم پر بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وسقید دی ہے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو تھوڑا مال دیا ہے تو ہو سکے تو سولہ سو روپئے والا فطرہ ادا کریں کیا حرج ہے ہم بھی اگر کپڑا لینے جاتے تو کوئی مہنگا کپڑا لے لیتے ہیں گھڑی آپ مہنگی پہنتے ہیں اچھی سی گھڑی پہنتے ہیں آپ چشمہ آپ مہنگا پہنتے ہیں قلم آپ مہنگی رکھتے ہیں جوتے آپ کو مہنگے پہننے کا شوق ہے برانڈڈ چیزیں آپ کو پہننے کا شوق ہے جب آپ ایک آلہ کوالٹی برانڈڈ چیز لیتے ہیں گاڑی بھی لیتے ہیں تو برانڈڈ لینے کا شوق ہوتا ہے ایک معیاری چیز لینے کا آپ کو شوق ہوتا ہے ایون کے گھر میں آپ چاول بھی استعمال کرتے ہیں تو چاول ہلکے بھی آتے لیکن آپ بھاری والے چاول استعمال کرتے ہیں گوشت بھی آپ ٹھیک ٹھاک کھا پی لیتے ہیں مرغی بھی آپ کے یہاں مطلب کہ آتی جاتی رہتی ہے سب کچھ ہوتا ہے اب اللہ کے راہ میں فطرہ دینا ہے سے سے کم سے کم فطرہ سو روپیہ ہے یہ بھی دیں گے تو فطرہ تو ادا ہو ہی جائے گا لیکن اللہ کی راہ میں اچھے سے اچھا دیں اچھے سے اچھا دیں بہت اچھا دیں اللہ اور دے گا آپ کو اللہ تعالی کی رحمت و آپ سب پر کہ اگر اچھے سے اچھا فطرہ مستحقین کو دے دیں گے اور جو قریبی رشتہ دار ہیں جو مستحقین ان کو دیں یا پھر ہو سکے تو دعوت اسلامی کو بھی دے دیں زکاط بھی دے سکتے ہیں دعود اسلامی کو فطرہ بھی دے سکتے ہیں اور دیگر مدنی عطیات بھی اب دعوت اسلامی کو دے سکتے ہیں تو ایک جنرل فطرے اور زکوۃ کے حوالے سے کچھ مدنی پھول میں نے بیان کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے پہلے کچھ کالس لے لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا جو سلسلہ ہے رب کا کلام اس جاتے ہیں سمیہ بھائی بھی آ گئی ہے ماشاء اللہ سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ کال چلا دیں سر میرا سوال ہے کہ اگر ترجمے والا قرآن پاک پڑھا جائے تو ترجمہ ساتھ لازمی ہے یا اگر نہ پڑھا جائے تو گناہ تو نہیں گناہ نہیں ہے ترجمے کے ساتھ اگر نہ بھی پڑھیں اور قرآن پاک جو تلاوت ہے عربی میں جو ہمارا کلام مجید ہے اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو ماشاء اللہ ثواب ہے بلکہ قرآن کریم تو ایک ایسی میرے ایسا میرے رب کا کلام ہے کہ اس کو تو دیکھو بھی تو ثواب ملتا ہے اس کو پڑھو بھی تو ثواب ملتا ہے اس کو چومو بھی تو ثواب ملتا ہے اور اگر آپ اس کو بکیر ترجمے کے پڑھنا چاہتے ہیں تو بکیر ترجمے کے بھی پڑھیں گے تو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر دروس پڑھیں گے دیکھیں دروس پڑھنا ضروری ہے جس کو ہم نے چند مرتبہ بیان کیا ہے درست پڑھنا بہت ضروری ہے مشورہ میں آپ کو یہ دوں گا کہ قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر دونوں کے ساتھ پڑھیں دیکھیں یہ سلسلہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ ہمارے ناظرین کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جائے کہ قرآن کریم کو اگر سمجھنا ہے تو صرف ترجمے سے ہی کام نہیں چلے گا ترجمے کے ساتھ اس کی تفسیر بہت ضروری ہے اور تفسیر کے لیے جیسے آپ کو عرض کی تھی کہ آپ خزانہ عرفان لے لیں ایک جلد ہے نورال عرفان لے لیں ایک جلد ہے اور اس میں آپ کو ہے تھوڑی سی آپ کو اردو پرانی اردو ہے یعنی پہلے زمانے کی اردو ہے لیکن جو نارمل اردو سمجھتے ہیں وہ کتنا کو سمجھ جائیں گے اچھا سمجھ جائیں گے انشاءاللہ اور بہت خوبصورت تفسیر ہے یا پھر سیرات و لے لیں یہ ماشاءاللہ سات جلدوں میں یہ تفسیر آ چکی ہے مزید انشاءاللہ یہ تفسیر تین جلدیں سمجھیں کی رہ گئی ہیں آپ سات جلدیں لیں اس کو پڑھیں انشاءاللہ شاء تعالیٰ جب سات جلدیں آپ کی پوری ہوں گی تب تک آپ کی تین جلدیں امیدیں آ چکی ہوں گی تب لینا شروع کریں سورہ فاتحہ سے پڑھنا شروع کریں اور ساتویں جلد تک آپ پہنچیں گے تو امید کی جا سکتی ہے کہ بکیہ تین جیل آ گئے ہوں گے ساتویں جیل پہلے آٹھویں بھی, بھی آ جائے گی نویں بھی آ جائے گی اور انشاءاللہ ختم ہوتا ہے تو دسویں آ جائے گی یہ سرات و جینان کی زیارت کر لیجئے مدی جنرل کی اسکیم کے اوپر یہ سمجھے پہلی جلد ہے تو نیت کیجئے کہ آپ یہ سیرات و جینان لیں اور قرآن کریم ترجمہ ترجمہ کنزول ایمان اس میں بھی اس میں آسان ترجمہ بھی ہے اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کہاں کیا کہا جا رہا ہے اور اس میں ہمارے لیے کون کون سے مسائل اور احکام ہیں جیسے آج بھی ان میں آپ کو ایک آیت کریمہ اس کا شان نزول عرض کروں گا ایک ولیمے کی تقریب تھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منعقد کی تھی اس میں جو کچھ ہوا پھر دیکھیں کتنا خوبصورت تفسیر کے ساتھ ہمیں سمجھنے کا موقع ملتا قرآن پڑھنا تو سمجھنے کے لیے بھی ہے نا کل چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد نواز اطاری گجرات پاکستان سے بات کر رہے ہیں لگاتار سلسلہ دیکھ رہے ہیں ساری فیملی الحمدللہ بہت ہی پیارا پروگرام ہے تو عمران بھائی سے آج سوال یہ کرنا تھا کہ مدرسات المدینہ برائے بالغان یہ اکثر جملہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں کہ یہ مدرسہ المدینہ برائے بالغان یہ کیا چیز ہے کس چیز کا نام ہے یہ کہاں پڑھایا جاتا ہے اور اگر پڑھنا ہو تو کس کے ساتھ رابطہ فرمائیں اور اس کی کیا فیس ہے ہمیں نہ اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں ذاتر ہے بہت پیارا سوال کیا آپ نے اور شاید ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہمارے کئی ناظرین کی نمائندگی کی ہو کہ ہم کہتے رہتے ہیں دیکھیں تھوڑی سی تفصیل اتنی لمبی نہیں لیکن پھر بھی مدرسۃ المدینہ برائے بالگان یہ دعوت اسلامی نے ان اسلامی بھائیوں کے لیے جو بالغ ہو جاتے ہیں ان کے لیے قائم کیا تاکہ انہیں اس ان مدرسے میں قرآن کریم کی مفت تعلیم بھی دی جائے اور انہیں بالغ ہونے کے جو احکام ہوتے ہیں کیونکہ پھر نماز بھی ہے غسل بھی ہے وضو بھی ہے تہارت کے مسائل ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں اس کو بھی درست کروانا ہوتا ہے تو اس کو ہم مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کہتے ہیں یعنی بالغوں کا مدرسہ اور مدینہ تو ہر لفظ کے ساتھ کوشش کی جاتی ہے کہ ہماری اس مدنی یا مدینہ کا استعمال ہو جائے تو مدرسۃ المدینہ برائے بالغان یہ اس لیے اور مدرسۃ المدینہ برائے بالغات آخر میں تا آ جائے گی یہ ہمارے اسلامی بہنوں کے لیے ہے جو بالغ ہو جاتی ہیں ان کو وہاں پر قرآن پاک سکھایا جاتا ہے یہ ہمارے حلقوں میں علاقوں میں یعنی آپ کے محلوں میں اب ضروری نہیں ہے کہ ہر محلے میں ہمیں ایسے اسلامی بھائی میسر ہوں جو آپ کے یہاں یہ مدرسۃ المدینہ بالغان لگاتے ہوں مگر میری آپ سے مدر التیجا یہ ہے کہ آپ کو جہاں بھی سبز امام والا یا سرا دعوت اسلامی والے نظر آئے عموماً آپ کو نظر آ جائیں گے لاکھوں کی تعداد میں دعوت اسلامی والے ہیں جی ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت دعوت دعود اسلامی پر کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں اسلامی بھائی عاشقان رسول آ, روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ تھوڑی دیر زیادہ دیر مل جلا کر یہ دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہوتے ہیں دنیا بھر میں کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائ خیر دے اور دنیا آخرت کی برکت میں سے اسلامی بھائی بھی شامل ہیں اسلامی بہنیں بھی شامل ہیں تو مل جل کر کرتے ہیں تو ان سے اب رابطہ کر لیں گے میں مدرسۃ المدینہ برائے بالگان جو میں نے سنا تھا میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا قرآن اور میرے دیگر علمی معاملات کو میں درست کروں تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ فلا مسجد میں ہے یا فنا جگہ پر ہے کیونکہ ہم اتنے بڑے بڑے کوئی اس کے بورڈ نہیں لگتے یہ تقریبا مساجد میں عشاء کے بعد بھی کہیں مغرب کے بعد تو کہیں فجر کے بعد جیسے اہل محلہ کو آسانی ہوتی ہے سہولت ہوتی ہے ہم ویسا انتظام کرتے ہیں اس کی کوئی فیس نہیں ہے کوئی ممبر شپ نہیں ہے آپ جائیے اور آپ انشاءاللہ شاء پڑھنا شروع کر دیجئے نیت کر لیجئے اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کے اور اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے مدرسۃ المدینہ بالا بالغان اور بالغات میں شرکت کی نیت کر لیجئے تاکہ ہمارا قرآن درست ہو جائے اور ہماری نمازیں اور دیگر عبادات بھی درست ہو جائیں جی آ... کوئی تنویر اتاری کشمیر سری نگر حضرت بل سے عرض کر رہا ہوں نیگورانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے حضرت دل کرتا ہے یہ سلسلہ رمضان کے بعد بھی چلے جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک خیر دے میں نے نیت کر لی ہے کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ اللہ چلاتے رہیں گے اور کیونکہ اس اس کا مواد اتنا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم رمضان مبارک میں اس کے اس تمام تر چیزوں کو کور کر پائیں گے اس کو پورا کر پائیں گے اتنے مضامین ہیں اتنے مضامین ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا اتنے مضامین قرآن, قرآن قریب یہ ایسا مطلب کہ سمندر ہے جس کی طے نہیں ہے اس کا کنارہ نہیں ہے اتنا علم ہے ہر خوش کو تر شے کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا اور آپ کو ایک بڑی محبت اور پیار کی بات بتاؤ قرآن کریم میں کیا کچھ نہیں ہے ہر شے کا بیان قرآن میں موجود ہے ہر شے کا بیان قرآن کریم میں موجود ہے ہر, با... ہر شے کا بیان ہر خوش کو تر شیخ شے... کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے اور پھر اللہ تعالی قرآن پالنا فرمان اور رحصمان علم نے اپنے حبیب کو اپنے محبوب کو قرآن سکھایا آئے ہائے کتنا کتنا پیارا کلام ہے اور رسمان علم کہ رسمان نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن سکھایا اور قرآن میں ہر شیکہ کا بیان ہے کتنا علم ہوگا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ غور کر لیجئے بات محبت کی تھی عشق کی تھی قرآن پاک کی چل رہی تھی تو یہ عشق محبت بھرا مدنی پھول آپ کی طرف بنا دیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی چین کے ناظرین آ, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا اور نکاح کے بعد دعوتیں ولیمہ کی بھی ترکیب بنی اب جو لوگ تھے وہ جمع ہوئے کھانے سے فارغ ہو کر جب جمع ہوتے لوگ فارغ ہو کر چلے جاتے ہیں لوگ کھانا کھا کر, کر چلے گئے آخر میں کچھ صاحب وہیں آپس میں جیسے باتیں کرنے میں بیٹھ گئے تین کی تعداد بتائی جاتی ہے کھانے سے فارغ ہو گئے تھے لیکن بیٹھ گئے تھے گفتگو تبھی لوگوں کو موزوں چل گیا ہوگا اب مکان علی شان جس کی بلندی کا تو کوئی بیان ہی نہیں ہے لیکن حجم کے حساب سے ولیم کے حساب سے گنجائش کے حساب سے اگر بات کی جائے تو اس میں اتنی گنجائش نہیں تھی اب اس سے گھر والوں کو تکلیف ہوئی اور حرج واقع ہونے لگا کہ وہ وہیں بیٹھ گئے نہیں جا رہے تھے کوئی موضوع پر ڈسکس چل پڑی تھی اب ان کی وجہ سے وہ دیگر کام کاج جو تھے نا وہ سارے متاثر ہونے لگے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے اور جو ازواج متحرات تھیں محاترمومنین جن کہتے ہیں کہ ہجروں میں تشریف لے گئے اور جب دورہ فرما کر تشریف لائے تو اس وقت تک یہ لوگ انہی باتوں میں مصروف تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر واپس تشریف لے گئے یہ دیکھ کر کے وہ لوگ ابھی روانہ نہیں ہوئے تب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مطلب پھر واپس آ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیکھا کہ وہ لوگ چلے گئے جو بیٹھے تھے انہوں نے محسوس کیا ان ایک روایت میں میں نے پڑھا کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوبارہ آئے اور لگتا ہے کہ ہمارے بیٹھنے کی وجہ سے یہاں حرج واقع ہو گیا ہے تو انہوں نے یہ فیل کیا اور فیل ہونے کے بعد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در دولت سے وہ لوگ بھی پھر چلے گئے جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم دولت سرائے میں داخل ہوئے اور دروازے پر پردہ ڈال دیا اس کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کری مناظر اس کا پورا پس منظر آپ نے تھوڑا سا ذہن میں بٹھائیے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ والی وسلم میں نکاح فرمایا نکاح کے بعد دعوت ولیمہ ہوئی دعوت ولیمہ کی اپنی کیفیت ہے اس کا ایک پورا بیان ہے کہ کھانا آیا کہاں سے کھانا آیا پھر اس میں ایک معجزے کا بھی بیان ہے کہ پورا ایک معجزہ ظاہر ہوا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کھانے پر اصحاب صفا کو اور کئیوں کو جمع کیا سب آتے گئے کھاتے گئے آتے گئے کھاتے گئے اور کھانا اپنی جگہ پر وہ بچا رہا یہ بھی روایت اس آیت کریمہ کے تحت جو میں نے پڑھا تھا وہاں بھی ملتی ہیں البتہ یہ منظر اور یہ تصور ذہن میں رہے ازواج متحرات کی کا معاملہ ذہن میں رہے ان مہمانوں کا گھر پر آنا پردے کا مسئلہ اور ان کو ان کے ہجروں میں بھیج دینا پھر ان کا بیٹھے رہنا پھر وہاں سے انہوں نے دیکھنا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے دیکھا تو پھر دوبارہ تشریف لے گئے یعنی ایک کیفیت اس پورے جو معاملے میں ہوگی ان تمام تر چیزوں کو اپنے ذہن نشے رکھے اور خاص طور پر میرے وہ ساحل محترم جو مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ اگر میں اگر ہم بغیر ترجمے کے پڑھیں تو گناہ تو نہیں ہے گناہ نہیں ہے لیکن سمجھنے کا مسئلہ اور صرف ترجمہ ہی پڑھیں گے تو پھر تفسیر نہیں پڑھیں گے تو ترجمہ کیا بتا رہا ہے ترجمے کے پیچھے کون سا مضمون چھپا ہوا ہے یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کب نازل ہوئی اس کا پورا واقعہ پتا نہیں چلے گا جس کے لیے تفسیر پڑنی ضروری ہے اب میں نے سیر سے پورا اس کا جو ایک پس منظر تھا کہ جو ایک مقار محل تھا وہ میں نے بیان کیا اب دیکھیے کتنا آپ کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ گئی ہوگی اچھا اچھا ایسا ہوا تھا اب دیکھیے ہمارا رب کریم پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم کے شان میں اور اس موقع پر قرآن پاک میں کیا حکم ارشاد فرماتا ہے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 وَيُرَادُ نَوِلُونَا إِلَٰهُ وَلَٰكِن إِذَا دُعِيتُمْ فَدَخَلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشَرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ أَيْمَانُ وَلَوْ نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اذن نہ پاؤ مثلاً کھانے کے لیے بلائے جاؤ نہ یوں کہ خود اس کے پکنے کی راہ تکو ہاں جب بلائے جاؤ تو حاضر ہو اور جب کھا چکو تو متفرک ہو جاؤ نہ یہ کہ بیٹھے باتوں میں دل بہلاؤ بے شک اس میں نبی کو ایزا ہوتی تھی تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے اور اللہ حق فرمانے میں نہیں شرماتا دیکھیں کتنی خوبصورت بات یہاں پر ارشاد ہاں ہو رہی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہاں شان عظمت نشان دیکھیے اے ایمان والو دبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک کہ عزت نہ پاؤ اجازت لے کر جانا چاہیے ٹھیک ہے اجازت کا یہاں پر بیان ہوا مثلا کھانے کے لیے بلائے جاؤ نہ یوں کہ خود اس کے پکنے کی راہ تک ہو ہاں جب بلائے جاؤ تو حاضر ہو اور جب کھا چکو تو متفرق ہو جاؤ نہ یہ کہ بیٹھے باتوں میں دی بہلاؤ بے شک اس میں نبی کو ایزا ہوتی تھی وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے اللہ تعالی حق فرمانے میں نہیں شرماتا اب اس آئےت کریمہ کا یہ جو میں نے پس منظر آپ کو بیان کیا اللہ تد خلوب یو تنبی جی اس پر غور کیجیے اور کہ نبی کے گھر کے اندر اجازت کا جو یہاں بیان ہوا تو اس آئے سے چار باتیں معلوم ہوئیں اس کے آگے بھی مزید ہے تو یہاں تک جو مضمون موجود ہے اس کو بھی اگر آپ غور سے سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علی وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب خود بیان فرمائے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقام و مرتبہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کو حاصل ہے وہ مخلووب میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کا ادب بیان فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کے لیے تم یہ یہ کرو اور اسی طرح مطلب کے بچوں کے اس سے میرے حبیب کو تکلیف ہو رہی ہے میرے حبیب کو ازیت ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادب کی تعلیم ارشاد فرما رہا ہے یہ مقام ہے میرے پیارے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمد ہم اسی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں اچھا آگے جاتے ہیں تو آیت کے کا جو حصہ ہے جس میں اجازت لینے کا کہا گیا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں پر پردہ لازم ہے اور غیر مردوں کو کسی گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہونا جائز نہیں فرماتے ہیں تفسیر میں یاد رہے کہ آیت اگر کے خاص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے حق میں نازل ہوئی لیکن اس کا حکم تمام مسلمان عورتوں کے لیے عام ہے اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس کا حکم تمام مسلمان عورتوں کے لیے عام ہے کہ یہاں پر تو جب آپ پڑھیں گے ترجمہ تو ترجمے کو یہ لگے گا کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے لیے اور ان کی جو ازواج متحرات ہیں ان کے لیے بات کی جا رہی ہے لیکن ہمیں مفسر بیان کریں گے جو قرآن کی تفسیر کو جانتے ہیں جنہوں نے دیگر آیتیں پڑھی ہیں جنہوں نے دیگر قرآن پاک کی آیتوں کو سمجھا ہے جنہوں نے حدیثوں کو سمجھا ہے اور یہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں بعض اوقات آج کل ایک نئے نئے لوگ آ جاتے ہیں مطلب بالکل تھوڑی کچھ چھوٹی موٹی عربی پڑھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو قرآن کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں عربی آتی ہے تو ہم قرآن سمجھ لیں گے قرآن کو بیان کر دیں گے قرآن کی تفسیر بیان کر دیں گے کہیں گے دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں فرماتا ہے یوں فرماتا ارے اللہ کے بندو مطلب جنہوں نے پندرہ پندرہ بیس بیس سال اور پچیس پچیس سال قرآن کو سمجھنے میں وت گزارا اور جنہوں نے حدیثوں کے ذخیرے پر لیے جنہوں نے صاحبۂ کرام کا ان آیات اور ان روایات پر عمل کو پڑھ لیا ہے پھر جنہوں نے امام اعظم کو پڑھا امام مالک کو پڑھا امام احمد بن حنبل کو پڑھا امام شافعی کو پڑھا رحیم محمود اللہ تعالیٰ پھر وہ بخاری بھی پڑھتے ہیں مسلم بھی پڑھتے ہیں تیرمزی بھی پڑھتے ہیں اور دیگر جو کتابیں حدیثوں کی وہ پڑھتے ہیں اتنی ساری کتابیں پڑھنے کے بعد علماء کے صحبت اٹھانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان پر علم و علم و معرفت کے دروازے کھولتا ہے اور ہمیں یہ قرآن پاک کی آیتوں کو اور حدیثوں کو اسلام و دین کی باتوں کو کھل, کھل کھل کر سمجھاتے ہیں ان کا حال بتاتا ہے کہ یہ کس قدر عاشق رسول ہیں کس قدر سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں کس قدر خوف خدا والے یہ لوگ ہیں اور یہ باتیں جو ہمیں بیان کی جاتی ہیں یہ کس قدر صدیوں سے چلی آ رہی ہیں تو یہ باتیں یہ بات بہت, بہت غور طلب ہے نا آج کل تو بڑی عجیب و غریب باتیں ہمارے کانوں تک بھی پہنچتی ہیں جو کبھی مطلب کہ کسی مفسر نے بیان نہیں کی ہوئی ہوتی اور یہ چل پڑتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر اہم فرمائے سیکھ رہے ہیں ذرا یہ تو دیکھیے کون سکھا رہا ہے ذرا اس پر اس کا جائزہ تو لیجئے ٹھیک ہے ایک اور بات کہ کوئی شخص دعوت کے بغیر کسی کے یہاں کھانا کھانے نہ جائے اس سے یہ بھی مسئلہ چار باتیں جو پتا چلیں اس میں تیسری بات یہ تھی کوئی شخص دعوت کے بغیر کسی کے کھانے کھانا, کھانا کھانے کو نہ جائے مہمان کو چاہیے کہ وہ میزبان کے یہاں زیادہ دیر تک نہ ٹھہرے تاکہ اس کے لیے حرج اور تکلیف کا سبب نہ بنے اب دیکھیں اس سے ایک معاشرتی مدنی پھول ملا نا ہمارے معاشرتی ہماری سوسائٹی اور سوشل حوالے سے ہماری تربیت ہوئی آیت کریمہ نازل ہوئی ایک وقت تھا ایک موقع ہوا ولیمہ ہوا پھر ولیمے کے اس میں کافی مطلب کے عدیث ہیں اور اس کے احکام بیان ہوئے ہیں کفاثیر کے اندر جو کہ یہاں میں اتنا وقت نہیں کہ میں وہ بیان کر سکوں لیکن یہاں دو باتیں میں اور مزید ضرور بیان کروں گا وہ یہ کہ بغیر دعوت کے کسی گھر جانا نہیں چاہیے جب آپ کسی گھر جانا چاہتے ہیں یہ جرنلی ہی بات کر رہا ہوں کہ کسی گھر جانا چاہتے ہیں تو جائیں تو پہلے سے اجازت لے کے جائیں یہ ساری گھنٹی بجا کر بولو کہ میں نے اجازت لے لی ہے اور ایسا بھی نہیں کرے فون کر کے بولیں گے آپ وہ نہ گھر میں میں آ رہا ہوں اب وہ اس کو وہاں یا نہ بولنے کا موقع تو دیجیے تو کسی کے گھر اگر جانا ہے تو اجازت لے کے جائیں اور اجازت بھی کوئی اچھے انداز سے لے گے اگر وہ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو فون کیا کہ میں آپ کے گھر پر آ رہا ہوں اب میں اسے ہٹ کر صرف ایک جنرلی طور پر ایک مہمان اور میزبان کے حوالے سے ایک تعلق کا یا چھوٹا سا بیان کرنے آپ کو جا رہا ہوں اب میں اس مضمون سے ہٹ کر بیان کر رہا ہوں ٹھیک ہے کہ آپ کسی گھر جا رہے ہیں اب اس کے بیوی بچے سب تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صرف اس کو فون کر کے بول دو ہاں گھر پہ ہو اچھا ہاں مجھے یہی کنفرم کرنا تھا کہ آپ گھر پر ہو اب بس ہم نکل رہے نکل رہے آپ گھر پہ رہنا میں آ رہا ہوں فیملی کو لے کر آ رہا ہوں بے فکر ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ فون لگ دیا اگلا بول رہے کہ آپ کیا کریں بچے تیار سب تیار ہیں ڈاکٹر کے پاس جانا تھا اس کے پاس جانا تھا کچھ اور کام تھا کچھ بھی نہیں اب وہ بیٹھ کر آپ کا انتظار کرے اچھا بعد وقت گھر میں کچھ کھانے پینے کا ہو یا نہ ہو نارملی ہر گھر کے اندر اہتمام ہو ضروری تو نہیں نہ ہوتا اب اہتمام نہیں اب کیا کریں اب تو چلے گئے کچھ آداب ہوتے ہیں اور پھر جب کسی کے گھر پر اب جائیں بھی تو جاتے ہی مطلب کہ وہ جائیں کھانا اگر کھاتے دعوت ہو گئی انہوں نے بلایا ہے تو جو کھانا دیا گیا اس پہ تنقید نہ کریں اس میں وہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ لا دے دیتے وہ لا دے دیتے ایسا بھی نہ کرے تیسری بات جب کھانا کھا چکے ہیں تو بھی زیادہ در رکے نہیں اس میں بعض اوقات حرج واقعی ہوتا ہے ایک نارمل کھائیں اور مطلب ایک جو ایک نارمل ٹائم ہوتا ہے دے نکل جائیں اپنے وقت کی بھی قدر کریں دوسروں کے وقت کی بھی قدر کریں تاکہ وہ پھر دوسرے کام بھی کر سکیں ذرا آپ جائیں گے صاف صفائی ہوگی اور بہت کچھ کام ہوگا اور پھر آرام وغیرہ بھی پھر کسی کو کرنا ہوتا ہے تو آپ کی عزت بھی رہے گی آپ آ کر بیٹھے پھر کبھی آپ فون کرو گے نہ میں آؤں تو اگلا یہ بولے گا یار یہ ہاتھ ہو جائے گا رات نکلے گی یہ ہاتھ ہو جائے گا چار گھنٹے نکلیں گے تو ایسا کوئی بھی معاملہ نہ کریں پھر کسی گھر پہ جائیں تو بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کہے تو اسے سوفے پر کور چڑھا کر رکھیے چادر ڈال کے رکھیے آپ گئے اور ڈھار کر کے چادر ہٹائی بے چارے سوفا ہی نیچے پھٹا ہوا بعض وقت اونچا ڈھیر ہوتا ہے رضائیاں یا اور کچھ گھر کا سامان ہوتا ہے آپ کو جگہ ہی نہیں کہاں ڈالیں گے اب اس نے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا آپ نے کپڑا کھینچا ارے اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر کیا ہے چارا وہ تو شرمندہ ہو جائے گا نا اس طرح کوئی مطالبہ نہ کریں حتہ کے میری یہ ہے ٹشو پیپر بھی نہ مانگیں کہ یار وہ کھانا کھانے کے ٹشو پیپر ہے آپ نہیں جیسے گھر کے اندر ایک ایک درجن ٹشو پیپر پر رکھ جیسے استعمال کر رہے ہوتے ہو تو یو بھی کر ٹیشو پیپر نہیں شرمندہ ہو جائے گا اسی طرح گھر کے اندر کوئی آئٹم آپ کو لگتا کہ کم ہے تو مطالبہ نہ کرے یار میٹھا ہو تو لے کر آؤ اور وہ شرمندہ اسے میٹھا بنایا ہی نہیں تھا میں تو یہاں تک ارض کروں گا کہ اگر نمک بھی کم ہے نا تو نہ مانگو مگر کھانا اگر آپ کو موافق نہیں آ چھوڑ دیجیے میزبان کو میں ضرور ارض کروں گا میزبان کو یہ کروں گا کہ یہ جملہ چیزیں جب بھی کھانا لگائیں سب کچھ دسترخوان پر رکھ دیں پلیٹوں کو دیکھ لیں جو چیز چمچ سے کھانے والی ہے اس کو دیکھ لیں تو چمچ کی ضرورت پڑے گی نمک بالکل رکھیں بعد اوقات بعد چیزیں ایسی دہی یا کسی اور چیز سے کھائی جاتی ہیں وہ بھی رکھ دیں یہ پیچھے سے آئے گا بعد اوقات آدمی کھا چکا ہو تو پھر آپ وہ لا کر رکھ دیتے ہیں وہ کسی وہ بازار کسی کام کا نہیں ہوتا تو بڑی تسلی کے ساتھ جب بھی دسترخوان لگائے دسترخوان کو بڑی تسلی کے ساتھ دیکھ لیں یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگیا اب مہمان آئے اس کے اوپر کھانا کھائیں تو مہمان کو اگر چاہیے نمک چاہیے ہو تو نمک بھی موجود ہے فنا چیز چاہیے ہو تو فنا بھی موجود ہے اگر ٹشو پیپر کا باکس آتے ہیں ٹیشو پیپر کا استعمال ہے تو وہ بھی رکھ دیجیے تاکہ اس کو مانگنا نہ پڑے ہو سکتا ہے کہ میرا یہ بیان سننے کا کوئی ایسا مہمان ہو جو مطالبات سے فارغ ہو کر کسی کے گھر پر دعوت کے لئے جائے فون کر کے جائیں رابطہ کر کے جائیں وقت لے کے جائیں وہ وقت دے تب جائیں اس کے لیے تھوڑی آسانی رکھیں کہ وہ آپ کو منع کرنے کا بھی اس کے پاس مدد مطلب گنجائش ہونی چاہیے اور جب جائیں کھانا کھائیں زیادہ دیر نہ بیٹھیں واپس لوٹ جائیں تاکہ اس کے لیے بھی آسانی ہو آپ کے لیے بھی آسانی ہو آپ کو بھی وقتی کا در ہو جائے اس کو وقتی کا در ہو جائے یہ چند مدنی پھول تھے جو آپ کو یہاں بیان کیے گئے ہیں اور یہ آج جو ہم نے آپ کے سامنے شان نزول بیان کیا وہ بھی اس کا بھی ایک طرح سے بیان ہو گیا پھر ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کا ایک بہت پیارا انداز یہ تھا کہ کمال حیا اور شان کرم اور حسن اخلاق کا بھی یہاں پر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ضرورت کے باوجود صاحبۂ کرام علیہدوان سے آپ نے یہ نہیں فرمائے کہ اب آپ چلے جائیے آپ نے جو طریقہ اختیار فرمایا وہ حسن آداب کی اعلیٰ ترین تعلیم تھی ان کو آخر تک یہ نہیں کہا کہ آپ چلے جائیے یہ کتنی اعلی اخلاق کی بات ہے الحمد اللہ اللہ میں نے امیر اللہ سنت کو بھی اس معاملے میں دیکھا ہے کیونکہ ان کو بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار سنتوں پر عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے ان میں ایک اس ادا کو بھی ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ کہ یہاں اگر کوئی آ جائے تو کبھی آپ یہ نہیں کہتے کہ اب آپ کب جائیں گے جب مجھے کوئی کام ہے سارے جس کو دنیا اور دنیا دینوں دنیا کے بے شمار کام ہوں اس کی وقت کی قدر ہمیں کرنی چاہیے اور جا کر بیٹھیں کام نپٹائیں اور چلے جائیں اس کو یہ کہنے کی مہلت زحمت کیوں ہو کہ یار آپ کب جائیں گے ہم قدر کریں لیکن یہاں پر ایک ادب یہ اخلاقیات کا ایک درس ہمیں یہ ملا کہ کسی کو یہ کہہ دینا کہ یار اب آپ جاؤ نا تو یہ اس کے بچارے کے پاؤں بھاری ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام و دین کی ان بہترین تعلیمات کو اختیار کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد کو لے لے لیتے چلے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ My name is Hania Azim from South Africa, Victoria. When in Mashiach, when <inaudible> Qibla changed, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa only and the Arab people only read two rakats. So when they read only two rakats and the Qibla changed, so Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam came automatically in front or he came or walking. Uh, how did this happen? Madhaviyesh. مدری منع یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو تحویل قبلہ یعنی بیت المنی کا یہ کال تھی کہ جو تحویل قبلہ کا جو واقعہ ہوا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا فرما رہے تھے اور جب حکم نازل ہوا تو مسجد الحرام کی طرف جو آپ کا رخ ہے مبارک ہوا اس کی کیفیت کیا تھی تو اصل میں یہ پورا ایک واقعہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ, اس قبیلے کے پاس میں ایک شخص تھے جو بیمار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تھے اور وہیں ظہر کا وقت آ گیا اور اب وہیں مسجد کے اندر ظہر کی نماز ادا فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں زہر کی نماز میں جب دو رکعتیں ہوئی امامہ آپی نے فرمایا جب دو رکعتیں ہوئی تو دو رکعتوں میں کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ اب اپنا رخ مبارک یعنی اب آپ بے صد الحرام کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں تو یہ ویسے اس کے پیچھے بھی پوری ایک خوبصورت سی بات ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم یا اتنے رب آسمانوں کی طرف اپنا چہرہ انور اٹھا کر اس بات کا مطلب اپنی خواہش کا اظہار فرماتے تھے کہ اسی وہی نازل ہو جائے کہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ ہمارا قبلہ مسجد الحرام ہوتا تو وہ ہے نا کہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا چہرہ اٹھانا پھر دو اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف تو یوں مطلب کہ مسجد جو اس مسجد کے اندر یہ وقع نازل ہوئی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق یہ ہوا کہ مسجد بیت المقدس سے قبلہ مسجد الحرام ہو گیا مسجد الحرام کی طرف رخ کرنے کا ہمیں کہا گیا اور کعبے کو ہمارا قبلہ بنایا گیا اس وقت جو کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ, وآلہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نماز ادا کر رہے ہیں تو یہ جیسے کہ نماز ادا ہو رہی ہے اور تو ظاہر ہے کہ یہ یہ دو دیواریں ہیں اور اس طرف رک کر کے فار ایگزامپل نماز ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب آئےت کریبا نازل ہوئی تو کتاب میں جیسے دکھا ہے کہ ایک جیسے آدھا دائرہ بنتا ہے نا ایسا دائرہ نما بنا یوں سمجھے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ, وآلہ علیہ وآلہ وسلم اس سمت تشریف لے آئے اور اپنا رخ مبارک مسجد الحرام کی طرف کر دیا کعب مشرفہ کی طرف کر دیا اور صفوں کی ترتیب یہ ہوئی کہ مرد پیچھے رہ گئے عورتیں کیونکہ عورتیں پیچھے ہوتی تھیں مرد آگے ہوتے تھے تو اس وجہ سے عورتیں آگے ہو گئے مرد پیچھے ہو گئے اور یوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وہ بقیہ جو ظہر کی نماز تھی وہ مکمل فرمائی یہ تحویل قبلہ کا جو انداز تھا جو رخ تبدیل ہوا تو مختلف دو یا تین تفاصیر کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اسی طرح کا نکلتا ہے اس میں یہ پہلو موجود ہے کہ یہ عمل کثیر ہے مفصل نے یہ لکھا ہے کہ اس سے یہ مراد لی جائے گی کہ عمل کثیر کا حکم اس کے بعد نازل ہوا ہے یہ وضاحت بھی کرنے ضروری تھی اور ابھی تخصیص سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں تو یہ ایک مختصر تھا اس کا پہلو تھا سلو الحبیب وسلم